صلى الله عليه وعلى آله وسلم و الشر الأمور محدثاتها وكل كل محتثة بدعة وكل و كل وكل ضلالة في الناس قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله من المعروفين بيني بهايو و قابل احترام مار بينهو اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے دعوت کو شرف اور اس کا امتیاز قرار دیا ہے اس امت کی شان یہ ہے کہ یہ امت اپنی حاجت کے لیے نہیں جیتی اس امت کا امتیاز یہ ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد اپنی دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنا نہیں ہے بلکہ اس امت کا ایک مقصد ہے اور وہ اعلی ترین مقصد ہے اور وہ یہ کہ سماج میں بھلائیوں کی تاکید کی جائے اور برائیوں سے سماج کو بچایا جائے اور سماج سے مراد یہاں پر پورا عالمی انسانی سماج ہے اس امت پر اللہ رب العالمی نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ ساری انسانیت کو واضح طور پر بتلائیں کہ واقعی بھلائی کس چیز میں ہے اور اس امت کی ذمہ داری ہے کہ ساری انسانیت کو واضح طور پر بتلائیں کہ برائی کیا چیز ہے اور کس چیز سے انسانیت کو بچنا ضروری ہے انسانیت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کے لیے ہلاکت والی ہے اس کو نجات کا ذریعہ سمجھ لیتی ہے اور جو چیز واقعی انسان کے لیے بھلائی ہے اس کو مصیبت سمجھ لیتی ہے اس کی آسان سے مثال آج اسلام کے بارے میں آپ دیکھیے میڈیا کے اثر سے آج عالمی سطح پر انسان اسلام کو مصیبت سمجھے ہوئے ہیں حالانکہ اسلام ساری انسانیت کے لیے فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے لیکن ایک چیز کو منفی انداز میں بار بار اگر منفی طور پر نگیٹو طور پر پیش کیا جائے تو عام انسانوں کے ذہن بڑے بھولے والے ہوتے ہیں اس بات کو آسانی سے قبول کر لیتے ہیں ایک جھوٹ اگر بہت سارے لوگ بولیں بار بار بولا جائے تو پھر عام انسانیت کا معاملہ یہ ہے کہ اس جھوٹ کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ خیر جو ساری انسانیت کے لیے خیر ہے بھلائی ہے نجات ہے سعادت ہے اس کو آج اس طور پر پیش کیا گیا کہ وہ انسانیت کے لیے مصیبت ہے اسی طرح سے بہت ساری برائیاں ہیں جس سے سماج برباد ہوتا ہے تباہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو میڈیا کے اثر سے ان برائیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور انسانیت اس میں مبتلا ہے کوئی بھی آدمی جس کو ٹیلیویژن کے بارے میں معلومات ہے وہ دیکھے گا نیوز ہے نیوز کے درمیان شراب کا ایڈورٹیزمنٹ بھی ہے کہ شراب پینے سے آپ مرد بن جائیں گے شراب پینے سے آپ ہائی سوسائٹی کے بن جائیں گے شراب پینے والے شیر کی طرح ہوتے ہیں شراب کو عمدہ بنا کر پیش کرنا حالانکہ شراب کے نقصانات ہی جانتے ہیں لیکن اس کو اتنا اچھا بنا کے پیش کیا جائے کہ لوگوں کے اندر جس کو اس کی طلب نہیں ہے وہ بھی اس کی طلب کرنے والا بنے ہے سگریٹ پینا ہے سگریٹ بیچنے والا اس کا ایڈورٹیزمنٹ بنا رہا ہے کہ گاڑی تیز کوئی چلائے اس کے بعد کھڑے ہو کے سگریٹ پیے مطلب آپ کی گاڑی کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے سگریٹ پینے سے دو چیزوں کو جوڑ کر ایک برائی ہے اور ایک انسان کی چاہت ہے ان دونوں کو جوڑا جائے اور ان میں کاز اینڈ افیکٹ کا جھوٹا اثر پیدا کیا جائے ہر چیز کا ایک ہوتا ہے سبب نتیجہ cause and ایسا بنا کے پیش کیا جائے کہ اگر آپ یہ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ بہت زیادہ مالدار بن جائیں گے اونچی سوسائٹی میں جینے والے بنے گے لوگ آپ کو دیکھ کے آش کریں گے آپ ایک دم ہائی پروفائل ہائی اسٹائل انسان بن جائے گا ایسا بنا کے پیش کرنا حالانکہ وہ انسان کے پھیپڑوں کو خراب کر دیتا ہے سماج کو نقصان کی سوا کچھ نہیں دیتا ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ انسان یہ سگریٹ پی رہی ہے بہت سے لوگ تو وہی ہیں کہ جو یہاں وہاں سے دیکھ کر پلان ہیرو نے پیا میں بھی پیوں گا پلانا فلم اسٹار ہے اس نے پیا میں بھی پیوں گا پلانا اسپورٹس نے پیتا ہے میں بھی پیوں گا شراب سگریٹ بے حیائی زناکاری ناچ گانے سے لے کر آپ ایک لمبی لسٹ اس کی ہے آپ کو دکھائی دے گا کہ بہت سی برائیاں ہیں واقعی وہ برائی ہیں لیکن میڈیا کے اثر سے آج برائی بھلائی بن بنتی ہے کسی کی لڑکی کو لے کے بھاگ جانا اس کے بغیر کوئی فلم بنا سکتے ہیں آپ نہیں آج یہ چیز اچھی مانی جا رہی ہے ہاں دوسرے کے گھر کی کسی بچی کو لے کے بھاگیں اچھا ہے فلم کی طرح ہے, اپنے گھر کی بچی کو کوئی لے کے بھاگے تو پھر اس کا قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہے تو یہ میڈیا کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت ساری بھلا سماج میں بری سمجھی جا رہی ہیں کوئی آدمی سیدھا سادہ ہے بھولا بھالا ہے برائیوں میں نہیں مبتلا ہوتا ہے نہ سگریٹ پیتا ہے نہ تمباکو کھاتا ہے نہ شراب پیتا ہے نہ لڑکیوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے صبح اٹھتا ہے پڑھائی کرتا ہے یا جاب پہ جاتا ہے شام کو آتا ہے گھر میں خوش رہتا ہے یہ آدمی ایک دم ڈل ہے یہ آدمی اسمارٹ کب بنے گا جب یہ ایسی کچھ حرکتیں کرے جو آؤٹ آف دا وے ہے جب کچھ ہدیں توڑ کے آگے بڑھے گا تب جا کے اسمارٹ ایک لڑکا کالج میں پڑھتا ہے کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے یہ بولا ہے باس کچھ کام کا نہیں ہے یہ نکما ہے ہاں جس کی زیادہ گرل فرینڈ ہیں زیادہ زیادہ شوہر کو پائے گا زیادہ ہاں یہ کوئی ہے یہ اچھا آدمی ہے یہ واقعی کام کر رہا ہے پڑھائی کر رہا ہے آپ دیکھیے اور یعنی اگر ہے تنگ کوئی پہن کے باہر جاتی ہے یہ yes, اسمارٹ لیکن کوئی پردے میں چھپ چھپا کے یہ نانی اماں ہے یہ جوانی میں ہی بڑھی ہو گئی ہے کیوں میڈیا کہ پلانی فلم پلانا ایڈورٹیزمنٹ پلانا سیریل پلانا شو تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا سماج ایک ایسی دنیا میں تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے جہاں پر بھلائی برائی ہے اور برائی بھلائی ہے اس امت کی ذمہ داری کیا ہے اللہ کو سب معلوم ہے اللہ جانتا کہ آمت تک کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک جاب دیا اس امت کو ایک کام دیا تمہارا یہ کام ہے انسانیت اس گڑھے میں گرے گی کہ وہ بھلائی کو برائی اور برائی کو بھلائی سمجھے گی تمہارا کام ہے تم ان کو بتاؤ واقعی اچھا کیا ہے واقعی برا کیا واقعی اچھا کیا ہے واقعی برا کیا ہے تمہارا کام ہے تم کو خود معلوم ہونا چاہیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے اور تم دوسروں کو بتاؤ دوسروں تک میسج پہنچاؤ سماج اپنے نشے میں بھول جائے گا سماج بعض اوقات نشے میں بھول جاتا ہے واقعی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آپ دیکھیے آدمی شراب پیا گول گول گھومتا ہے گٹر میں گر جاتا ہے اس کو نہیں معلوم راستہ کیا ہے اور گٹر کیا ہے بھول جاتا ہے سماج کا سماج کا یہ حال جب ہو جائے گا اہل ایمان کا کام یہ ہے اس امت کا کام یہ ہے کہ اس کو وہاں سے بچا کے سیدھے راستے پر لے جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو فرمایا کون تم خیر امتی تم خیر امت ہو تم بہترین امت بہترین امت اللہ نے لقب دیا یوں ہی دے دیا کچھ کام نہیں کرو گے بس اور تم کو نام ہم دے دیں گے نہیں ہوتا اللہ کے اللہ کے یہاں اگر کوئی لقب کوئی مقام ملتا ہے تو وہ ذمہ داری کی بنیاد پر ملتا ہے ہم جیسے چھوٹے لوگ بھی کسی کو کوئی مقام تبھی ہی دیتے ہیں جب وہ کام کرتا ہے کام کے بغیر مقام نہیں کام کے بغیر مقام نہیں ہم یہ چاہیں کہ ہم کو مقام مل جائے اور ہم کام نہ کریں نہیں ہو سکتا ایسا وہ او بیاہدی بِعَحْدِ اوپیاہ دی تم نے جو عہدہ کیا میرے ساتھ عہد کیا ہے اس کو پورا کرو میں نے جو عہد وعدہ تمہارے ساتھ انعام کا کیا ہے مدد کا کیا ہے حفاظت کا کیا ہے میں بھی پورا کروں گا اللہ کا وعدہ یہ ہمیشہ نتیجہ ہوتا ہے بندے کی کوشش کا تو کوشش کر میں اپنا وعدہ پورا کروں گا تو اپنا عہد پورا کر تو اپنی ذمہ داری پوری کر میں اپنا وعدہ پورا کروں گا اللہ نے فرمایا کون تم قیدرا امتن سب سے بہترین امت ہو اقرج نام نمبر ایک پہلی چیز اکرجت یہ پہلی بات ہے تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو چن کر تم کو سب سے کاٹ کے سیلیکٹ کیا گیا ہے الگ کیا گیا ہے چھانٹا گیا ہے تمہارا انتخاب ہوا ہے اقرجت نام تمہیں لوگوں کے لیے الگ سے نکالا گیا ہے ساری انس ان میں سے تم کو نکال کے किया کیا گیا ہے تم کو اللہ نے چنا ہے وہ ने चुना تم کو اللہ نے چنا ہے کیوں چنا ہے مرون بل آروفی و تنہا ان یہ دوسرا کام دوسری بات ایک تمہارا وجود اپنی ذات کے لیے نہیں ہے اخرجت تم کو چنا گیا ہے ساری انسانیت کے لیے ساری انسانیت کے لیے تمہارا وجود ہے تم اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے ہو تم ایک مقصد کے لیے جیتے ہو اس زندگی کا کیا فائدہ جو اپنی ذات کے لیے ہو تو جانور بھی جیتا ہے کتا بلی جی لیتے ہیں اپنے لیے جانور بھی اپنے لیے جی لیتا ہے زندگی گزارنا कोई کوئی کام ہے زندگی گزارنے लिए क्या کیا کرنا پڑتا ہے लेना لینا پڑتا ہے کھانا پینا پڑتا ہے पाखाना करना کرنا پڑتا ہے بس یہ زندگی کوئی بھی جی لے گئے تو. یہ تو بغیر کپڑوں کے ننگے گھومنے والے جانور بھی کر لیتے ہیں اگر دنیا کا کمپٹیشن ہے کہ تیرا جاب, تیرا میں میں لے لوں کر کے آگے بڑھوں اور ماں اچھے لے لوں کتے بھی کر لیتے ہیں ایک ہڈی ہے دو کتے ہیں لڑکے آپس میں چھین کے ایک کتا لے لیتا ہے جیتتا ہے ایک ہار جاتا ہے یہ کمپٹیشن تو کوئی نہیں کرتا ہڈی کا کمپٹیشن کوئی بھی کر لیتا ہے دنیا کے لیے جینا اور اپنی ذات کے لیے جینا مال کے لیے دولت کے لیے عہدے کے لیے کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی بڑا کام ہے کیا مشرقین اور کفار نہیں کرتے ہیں یہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں آخرت کو نہیں مانتے ہیں کیا وہ دنیا میں ترقی نہیں کرتے ہیں کیا وہ اپنے لیے جیتے نہیں اچھا کھانا اچھا پینا اچھا کپڑا اچھا لباس اچھے گھر اچھی گاڑی وہ بھی کرتے ہیں اہل امام کی تعریف اگر ہو رہی ہے کیوں ایسا کیا کام ہے یہ اپنے لیے نہیں جیتے ہیں یہ ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے جیتے ہیں ان کا مقصد ہے مقصد حیات اپنی ذات نہیں ہے ان کا مقصد حیات انسانیت کی کامیابی ہے اور انسانیت کی کامیابی اور انسانیت کی فلاح کیسے ملے گی دو کام کرنے پڑیں گے خارج میں اور ایک کام کرنا پڑے گا اپنی ذات کے اعتبار سے ایک قول کی سطح پر اور ایک قلب کی سطح پر نمبر ایک مرون نبی معروفی و تنہا تم لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو بھلائی کی کا حکم دیتے ہو بھلائی کی تاکید کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو کیونکہ لوگوں کو نہیں معلوم اچھا کیا برا کیا کیونکہ انسان اپنے طور پر معلوم نہیں کر سکتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے تو کیسے معلوم پڑے گا اللہ علم خلق کیا وہی نہیں جانے گا جس نے انسان کو پیدا کیا انسان کا بھلا اور برا کون جانتا ہے اللہ جانتا ہے اللہ جب تک انسان کو نہ بتائے وہ نہیں جانتا ہے اللہ کیسے بتاتا ہے وحی کے ذریعے سے اپنے نبیوں کے رسولوں کے ذریعے سے اللہ کتابیں ناول کرتا ہے اللہ نبیوں کو رہبری دیتا ہے تاکہ انسانیت کو بتائیں اچھا کیا ہے برا کیا ہے نجات کس میں ہے اور بربادی کس میں ہے لیکن نبی تو بھی ہے نہیں محمد رفول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ پاس پوری دنیا سے چلے گئے اب بد گیا کون یہ امن اب ساری انسانیت کو بتائے گا کون جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے اب کون بتائے گا اب یہ امت بتائے گی اللہ تعالی نے نبوی کام اس امت کو سونپا ہے کیوں اس کے بعد کوئی امت ہے ہی نہیں اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا آپ نبیوں کے خاتم ہیں آپ نبیوں کے خاتم ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں آپ آخری نبی خلاص تو اب بتائے گا کون ساری انسانیت کو کیونکہ شیطان تو مسلسل گمراہی کی کوشش کرے گا انسانیت بار بار گمراہی کے گڑے میں گرے گی اس کو بچائے گا کون اس کو, کون? اس کو بچانے کی ذمہ داری اس امت پر ڈالی گئی تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے تمہیں اپنی لی نہیں اپنے لیے کھانا پینا یہ سب تو سب ہی کر لیتے ہیں تمہارا کام کیا ہے تمہاری فکر ساری عالمی ہونا چاہیے کہ ساری انسانیت میں حق کیسے عام ہو لوگ کیسے جانے اچھا کیا ہے برا کیا ہے کیسے معلوم پڑے گا مورو نل میاروفی وطن من کر معروف بھلی بات بھلائی اچھائی منکر برائی باتیں منع کی بھی چیز ہے تم لوگوں کو بتاتے ہو بھلائی کیا ہے اور تم لوگوں کو منع کرتے ہو برائیوں سے تو اس امت کی ذمہ داری ہے کہ انسانیت کو بتائیں کہ اس کا بھلا کس میں اس کا برا کس میں ہے بھلا اختیار کرو برے سے بچو کون کرے گا یہ کن تم خیرہ امت ہے تم بہترین امت دیتے. اور اپنی ذات کے اعتبار سے وہ تو مینون اور تمہارا اعتماد تمہارا ایمان تمہارا یقین تمہارا توکل اللہ پر ہے اپنے پاس پیسے نہیں اپنے پاس صلاحیت نہیں اپنے پاس یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ ہوگا تو وہ کریں گے وہ ہوگا تو وہ کریں گے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں وہ تو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی وادیوں میں توقید کے مشکل ترین کلیمے کی دعوت کے لیے جب بھیجا تو آپ کے پیچھے فرشتوں کی فوج نہیں بھیجی ہے. آپ کے ہاتھ میں پیٹرو ڈالر نہیں دیا آپ کو بادشاہت نہیں دی ایک عام انسان جو عام انسانوں سے کردار میں اعلیٰ ترین انسان ہے سفا کی پہاڑی پر آپ اکیلے کھڑے ہوئے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں کچھ بھی نہیں نو ون کھڑے ہو کے آپ نے لوگوں کو دعوت دی آپ ہی کے رشتہ دار آپ کے مخالف ہوئے ابو لہب نے جب سنی پوری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا تو بلکہ ساچر سارا دن تو برباد برباد رہے ہیں الحاظہ اس کے لیے جمع کیا ہم کو کیا بات ہے موت آئے گی موت کے بعد آ ہے اور جواب دینا پڑے گا اور توحید رہی ہے یہ سب اس کے لیے جمع کیا ہم کو ہم سمجھے کچھ اور بڑی بات ہونے والی है? نہیں مانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سب سے پہلے والا کون ابو لہب اللہ نے آیا تھا تب بت ابی لب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے آپ کے پیچھے کوئی فوج تھی آپ کے پیچھے آپ کو اللہ نے بہت زیادہ خزانے دی کچھ نہیں آپ کھڑے ہوئے آپ نے دعوت شروع کر دی اللہ نے مدد کی اور آپ کی دعوت کو چلایا تو تم بہترین امت ہو نمبر ایک کیسے بنو گے بہترین امت تمہاری اپنی زندگی کا مقصد اپنی ذات نہیں ہونا چاہیے ذمہ داری ہونا چاہیے ساری انسانیت تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچے ایک دو اس میں تمہارا ایکٹیو پارٹیسپیشن ہونا چاہیے تمہارا مسلسل اس میں دائمی شرکت ہونا چاہیے تمہاری زندگی کا مسلسل ایک مقصد اور اس کے تابع تمہاری محنت ہونا چاہیے اور تم اس میں کیا کرو گے انسانیت کو بتلاؤ گے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے تم ڈیمانڈنگ نہیں رہو گے کاش کے اللہ تعالی ہمارے پاس خزانے دیتا تو ہم بہت کام کرتے کاش اللہ فریشہ بھیجتا تو ہم کام کرتے نہیں ڈیمانڈ نہیں تم کو اللہ ملا نا بس تمہارا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے اللہ پر ہے یہ ملے گا تو کریں گے وہ ملے گا تو کریں گے نہیں اللہ ہے نا تمہارے پاس کرو تم من <بِاللَّه> تم اللہ پر اعتماد رکھتے ہو تو یہ سیری چیز ہے یہ دوسری چیز ہے مقصد کے لیے جیو بھلائی برائی کا علم حاصل کرو اور اس کو لوگوں کو بتاؤ اور اعتماد اللہ پر رکھو ये तीन काम तुम करोगे वाकई तुम क्या बन जाओगे खैर उम्मत अब समझ आ रहा इतना इजी नहीं है जिंदगी का मकसद क्या करना पड़ेगा रीसेट आपका मोबाइल बहुत ज्यादा डल हो जाता है स्लो हो जाता है आप क्या करते फैक्ट्री डिफॉल्ट रीसेट करना पड़ता उसको हमारी जिंदगी का हम लोग मकसद रीसेट करें किसके लिए जीरा भाई रीसेट हो जाता दो तुम्हारी एक्टिविटी सही होना चाहिए آج ہم کو خود معلوم نہیں صحیح کیا غلط کیا ہے ہم کیا بتائیں گے لوگوں کو معلوم کرو سی ہے یہ حلال ہے یہ, حرام ہے یہ, شرک ہے یہ توحید ہے یہ, غلط ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے معلوم کرو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو اور بھروسہ کس پر رکھو اللہ پر اللہ پر اعتماد اور کام کرو اللہ پر اعتماد کرو وسائل وسائل پر اعتماد مت کرو اللہ پر اعتماد کرو یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بنیادی ہدایت ہے اس آس میں جو آدمی واقعی غور کرے گا اس کے دل کی دنیا بدل جائے گی یہ پہلی چیز یاد رکھنے کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا جہاد آج اس دور میں جہاد کا لفظ سنتے ہی لوگ گھبرا جاتے ہیں پولیس آدمی کے کیا جہاد بولتے ہیں آدمی کیا ہوتا ہے جہاد جیسے بہت پرانے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ گھر میں جب رات میں بات ہوتی تھی سانپ کوئی بول دیا اگر تو سپ نہیں بولنا کیا بولنا رسی نانی اما کیوں بولے سانپ بولتے ہی سانپ آ جاتا ہے یعنی اتنا اس کا نیٹورک اتنا پاور پاورفل سانپ کا کہ سانپ بول دیا آپ سانپ آ جائے گا تو سپ کا نام رات میں لینا نہیں کیا بولنا رسی تو رسی بولنا ہے آج حال یہ ہو گیا ہے جہاد قلم بولنے کو بھی آدمی ڈر رہا ہے کیوں؟ اس لئے کہ جہاد قلم اتنا بدنام کر دیا گیا کہ لوگوں کو لگتا ہے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو قتل کر ڈالنا مار ڈالنا ہی جہاد ہے جہاد یہ نہیں ہے جہاد علمی بھی ہوتا ہے جہاد کا مطلب کوشش کوشش اور اسٹرگل ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمایا انکار کرنے والوں کی باتوں میں مت آنا اے نبی فلا تو ان انکار کرنے والوں کی باتوں میں مت آنا وہ چاہتے ہیں آپ دعوت چھوڑ دو نہیں آپ دعوت نہیں چھوڑنا وہ چاہتے ہیں کہ آپ حق کو باطل باطل کو حق کہو نہیں آپ حق کو حق بولو باطل کو باطل بولو ان کی بات مت ماننا یہ چاہتے ہیں کہ آپ دعوت چھوڑ دیں نہیں فلا تو پھر جدید جہادن کبیر رو اور ان سے جہاد کرو ان سے جہاد کرو کیسا کس کے ذریعے سے بہی اس قرآن کے ذریعے سے کیا جہاد کبی بڑا جہاد جہاد کیسے کرنے کے لیے بول رہا اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے قرآن کیا ہے نالج ہے قرآن اللہ کا کلام ہے وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے اہل امام کو دی گئی ہے جس میں کیا ہے جس میں سچائی کا علم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتلایا کہ انکار کرنے والوں کے ساتھ تم کو سٹرگل کرنا ہے جو حق کا انکار کرنے والے ہیں وہ اسٹرگل تم کیسے کرو گے اس قرآن کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم کے ذریعے سے جہاد کرنے کا حکم دیا اور اس جہاد کو کیا کہا جہادن کبیرہ یہ بڑا جہاد ہے آپ اس دور میں آئے ہیں آج سب سے بڑی طاقت کیا ہے ملٹری پاور کا وہ پاور آج نہیں ہے آج بڑے سے بڑا بادشاہ ملٹری پاور یا گورمنٹ وہ ڈرتے ہیں میڈیا سے آج طاقت جو بنی ہے آج علم کی طاقت بڑی طاقت ہے آج ٹیکنالوجی کی طاقت بڑی طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کری میں بتایا تم علم کے ذریعے سے جہاد کرو یہ بڑا جہاد ہے انٹلیکچل وارفیئر علمی جنگ علم تمہاری طاقت سب سے بڑی ہے تلوار بم اور بندوق یہ بڑی طاقت نہیں ہے اصل بڑی طاقت اگر کوئی ہے تو کیا ہے وہ علم ہے اسی لیے آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے گئے آپ نے کہا سب سے بڑا میرا معجزہ کیا ہے وقی یہ قرآن ہے جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے تو اصل جو ہمارے پاس فتھیار اگر کوئی ہے تو وہ علم ہے وہ سچائی ہے جو اللہ کی طرف سے ہم کو دی گئی ہے اس کے ذریعے سے اگر کوئی آدمی جہاد کرتا ہے تو کیا ہے بڑا جہاد ہے اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا فلادن کبیرا اس قرآن کے ذریعے سے تم جہاد کرو بڑا جہاد ہے اللہ نے اس کو جہاد کبیر کیوں کہا معلوم ہے کہ بڑا جہاد ہے چھوٹا جہاد بھی ہے تو اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرنے کو کیا کرا دیا بڑا جہاد آج سب سے دور قرآن سے جہاد کون کر رہا ہے مسلمان آج مسلمان اس قرآن کو لے کے اہل باطل سے لڑتا ان کو حق واضح کرتا ان کے باطل کو ختم کرتا بجائے کہ مسلمان آج کس سے لڑ رہا قرآن سے ذرا قرآن تھوڑا سوچو دیکھو پڑھو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو ہاں قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا گمراہ قرآن پڑھنے سے آدمی کیا ہوتا ہے گمراہ ہو جاتا آج کون بول رہی آج مسلمان بول رہے ہیں کہ جیسے آپ نے قرآن پڑھا آپ کیا ہو جاؤ گے گمراہ نیوز پیپر پڑھ کے آپ گمراہ نہیں ہوں گے رات میں آپ تین بجے تک اگر چینل گھماتے رہو یہ نیٹ نیٹورک وہ نیٹ نیٹورک وہ چینل وہ چینل آپ بالکل کیا مزاح آپ کا ایمان بہت پکا ہے کوئی بولے بولیں گے چینل مت دیکھتے ہیں اور گمراہتے ہیں تو میرے کو کیا سمجھے گمراہ ہو جاؤں گا اتنا بولا بھالا دکھائی دیتا ہوں نہیں کوئی کتنا بھی بولے میں اسلام سے ہٹنے والا تھوڑے ہوں میں گمراہ نہیں ہوتا سکول کی پڑھائی بچہ گمراہ نہیں ہوگا نیوز پیپر اور میگزین اور دنیا کی خرافات پڑھ کے نہیں ٹیلی ویژن فلمیں دیکھ کے نہیں ایک قرآن ایک ایسی چیز ہے آپ پڑھیں گے گمراہی ہونا ہے آپ نے کیا مصیبت دے دی اللہ نے مسلمانوں کے لیے گمراہی کا تحفہ اللہ نے دیا ہے ہم, ہم کیا بول رہے ہیں کہ قرآن پڑھ کے ایک آدمی گمراہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے کہ لوگ پڑھیں اور ہدایت پائیں اور آج مسلمان جب خود بولے گا دوسرے بولیں گے بھائی جب تم ہی نہیں پڑھتے ہم کہے کو پڑھنا तुम क्या बोलते कुरान पढ़े तो क्या हो जाएंगे गुमराह तो तुम बोले तुम्हारे पास ही रहो और तुम भी मत पढ़ो हम भी नहीं पढ़ते कोई नहीं पढ़ेगा बंद करके रख दो उसको बैन करने के लिए नहीं खड़े होंगे लोग उसको आज जब मुसलमान ये कहे की कि किताब पढ़ने से आदमी गुमराह होता है कल को अगर कोई हुकूमत खड़े हो क्या बोल दे भाई ये तुम्हारी तुम्हारे लोग बोलते पढ़े तो गुमराह हो जाते हम तो पहले से बोल रहे थे एक काम करो تم اور ہم متفق ہو گئے یہ کتاب پڑھنے سے گمراہ ہوتے بند کر دو اس کو بین کر دو کیا کریں گے عقل ہے کچھ عقل ہے آج مسلمان کہہ کرا حالانکہ اللہ تعالیٰ بتلا رہا اصل تمہارا ڈیفینس تو یہی ہے اصل تمہارا ہتھیار تو یہی ہے کہ جتنا باطل دنیا میں پھیلے گا اس باطل کو پہچاننے کے لیے اور اس باطل کو مٹانے کے لیے تمہارے پاس اگر کوئی علم ہو سکتا ہے تو یہ یہ دوائیں ہیں یہ بیماری نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے لیے اگر کوئی واقعی گمراہی کو مٹانے کے لیے اگر گمراہی سے لڑنے کے لیے ہتھیار ہیں گمراہی کو مٹانے کے لیے اگر جنگ کے لیے کوئی ہتھیار ہیں تو وہ قرآن ہے اس قرآن کو جتنا عام کرو گے اتنا زیادہ گمراہی مٹے گی تو اب اس دور میں ہم آئے ہیں جہاں علم کے ذریعے سے جنگ ہوتی ہے یہاں کیا ہوتا ہے جنگ کا اصل ہتھیار کیا ہے نالج اور ہمارے پاس کس کا نالج ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہمارے پاس ہے بتائیے اس سے اچھا کوئی علم ہو سکتا ہے نہیں سائنس یہ وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم یہ قطعی علم ہے یہ پکا علم ہے اس میں چینج ہونے والا نہیں کچھ دنیا کا علم آج ایک ٹیکنالوجی کل دوسری آئے گی لیکن اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم اس میں تبدیلی ہونے والی نہیں یہ پکا ہے دوسرے ٹیکنالوجی زیادہ سے زیادہ دنیا کی چیزیں اور انسان کا جسم اس کے بارے میں انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے لیکن ایک بد اخلاق کو باخلاق نہیں بنا سکتی ہے ایک جھوٹے کو سچا نہیں بنا سکتی ہے. کوئی میڈیکل بھائی میرا بیٹا بہت جھوٹ بولتا ہے میرا شوہر بہت جھوٹ بولتا ہے میری بیوی بہت جھوٹ بولتی ہے ایک ٹیبلٹ دو ذرا کھلائیں گے تو سچ بولنا شروع کر دیں گے میرا بیٹا بہت گالی دیتا ہے انجیکشن ایک دے دو نان گالی اینٹی گالی انجیکشن ہے کچھ بہت شرارت کرتا ہے اس کو سدھارنے کے لیے کچھ ہے آپ کے پاس نہیں پڑوسی بہت لڑتا ہے کچھ ہے کیا ایسا بتاؤ ذرا نہیں کچھ بھی میڈیکل سائنس آج اتنی ترقی نہیں کر پایا کہ وہ ایک آدمی کو باخلاق بنا سکے وہ دل میں خون کے دوران کو ریپئر کر سکتا ہے بلاکیج ہے نکالو بھائی اس کا بلاکیج صحیح کرو وہ کر سکتا ہے لیکن اس کے دل میں کینا کپٹ ڈوب عداوت شک اور نہ جانے کی نفرتیں کوئی ہے ایسا انجیکشن کہ جاتے ایک دم آؤ گلے مل جاؤ ہے کوئی انجیکشن ایسا ہے نہیں انسان کو محبت کرنے والا نفرت کی بجائے اور کینا کپٹ کو مٹا کے اس کو باغلاق بنانے والا انجیکشن ایسی کوئی دوا نہیں ہے یہ دوا ہے کیونکہ میں اللہ نے کیا فرمایا وہ شفا فی سدور اس کا اگزامپل پریکٹیکل کون ہے صاحبہ سالوں سال جنگ کرنے والے محبت نے والے بنے گی نہیں دوسرے سے کون سی دوا پیلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی دوا کی ان کے پاس جب اسلام آیا قرآن آیا وہ آپس میں محبت کرنے والے بنے یہ دلوں کی شفا کے لیے اللہ کی طرف سے بیچی ہوئی دوا ہے آج دنیا میں جو نفرتیں ہیں اس کو ختم کرنے کے کتاب ہے یہ وہ علم جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اگر واقعی زندگی میں آ جائے انسان صحیح ہو جائے آئیے دیکھتے ہیں اس دور میں دعوت کے عام کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اسی طرح سے اس ٹیکنالوجی کے فوائد بھی ہیں نقصانات بھی ہیں اس کی حدود بھی ہیں تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعی ہم کو کیا کرنا چاہیے نمبر ایک ٹیکنالوجی کی ضرورت اور اہمیت کی اعتبار سے ہے نمبر ایک اگر آپ دعوت کے عام کرنے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں جس کو آپ میڈیا کہتے ہیں میڈیا اگر آپ استعمال کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی قسم کی میڈیا ہو مواصلات یا بات پہنچانے کے ذرائع نمبر ایک آپ کم وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں جیسے فار ایگزامپل پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا ایک کتاب یا ایک خط آپ کو بھیجنا ہے آپ کیا کرتے تھے لکھتے تھے لکھتے تھے وہ اس میں ایک ڈبو کے پھر لکھا پھر لکھا لکھا لکھا لکھا پورا خب بنایا دس آدمیوں کو بھیجنا ہے وہ کیا کرتا تھا دس آدمیوں کا ساتھ لکھتا تھا پھر اس کے بعد زمانہ آیا نیچے کاربن پیپر رکھنے لگے بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا یہ پھر اس کے بعد پرنٹر آئے اس کے بعد اب بہت سی ٹیکنالوجی اس سے آگے بڑھ گئی ہے ایک آدمی آتا سکین کر لیتا اس کو فوٹو نکالا اب تو موبائل میں اسکین آ گئے ایسے ایپلیکیشن کر کے پچاسوں کو بھیج دیتا ہے تو اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے آپ ایک کام کو تیزی سے کر سکتے ہیں جس میں پہلے بہت وقت لگتا تھا چاہے وہ ٹیکنالوجی سفر کرنے کے اعتبار سے ہو آپ کو ایک آدمی کو جا کر دعوت دینا ہے پہلے آدمی گھوڑے پہ بیٹھتا تھا اس پہ جاتا تھا گھوڑا پھر چڑنے کے لیے اس کا وقت اس کا آرام کا وقت پھر پہنچ گیا وہاں پہ آپ ایک دنیا کے کونے سے پلین میں جا سکتے ہیں آپ کہاں پہنچ سکتے ہیں دو گھنٹے میں آپ ادھر سے ادھر کہاں جا سکتے ہیں بہت دور جا سکتے ہیں ٹیکنالوجی آپ استعمال کریں پہلے آپ کو خط بھیجنا پڑتا تھا پوسٹ مین آتا تھا آپ کا ست آیا ایک مہینے پہلے بھیجا ہو مر کے زمانہ ہوا لیکن آج آپ کے پاس ست آیا کتنے دنوں کے بعد آپ کیا ہے دنیا کے ایک کونے میں کچھ ہوا دوسرے کونے میں آپ کی بات پہنچ گئی آپ کا وقت بچ رہا ہے آپ کو کسی سے بات کرنا تھا آپ چل کے اس تک جاتے تھے بیٹھ کے بات کرتے تھے کیوں مواصلات کی کوئی ذرائع نہیں تھی خط میں آپ بھیج نہیں سکتے اب کیا ہے اب آدمی ایک گھر میں ہے حالات یہ ہو گئے ہیں بازو کے کمرے میں پلا ہیں یہ کمرے میں ادھر سے ہے کہاں اٹھ کے جاؤں میں اس کے پاس اور بیٹھ کے بات کروں یہیں سے کون کیا منگانے کا آج پیزا منگانا ہے کیا منگانا ہے تو بازو میں بابو بابو کمرے میں لیکن فون پہ بات کر رہے ہیں آج اتنا آسانی پیدا ہو گئی ہے آپ کا بہت سا وقت بچ جاتا ہے ٹیکنالوجی کے استعمال سے نمبر دو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے آپ کا کوریج بڑھ جاتا ہے آپ آب ایک آدمی سے بات کریں آپ ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں لیکن مثال کے طور پر آپ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں تو آپ ایک وقت میں کئی لوگوں تک پہنچ سکتے بہت دور تک پہنچ سکتے بہت دیر تک پہنچ سکتے ہیں بھائی ایک آدمی ہے اس کا بیان آپ نے ریکارڈ کر لیا بھائی عالم ہے اس کی سپیچ آپ نے ریکارڈ کر لی اب وہ سپیچ اس کی وفات ہو گئی آپ پوری دنیا میں اس کو پھیلا سکتے ہیں وہ نہیں ہے اس کا بیان ہے عزف وہ ہے فرق صرف اتنا ہے کہ وہ شخصی پرسن وہ نہیں ہے لیکن اسی کا اسی جذبات کے ساتھ اس انداز میں وہ خطاب آپ کے پاس سیف ہے کتاب میں وہ بات نہیں ہوتی ہے جو خطاب میں ہوتی ہے کتاب میں وہ ایموشن نہیں ہوتا ہے جو بیان میں ہوتا ہے آپ کے پاس اس کا ریکارڈ بیان موجود ہے گویا کہ آپ کے پاس وہ آدمی ہے وہ سپیچ آپ اس کے مرنے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں کوریج آپ کا کو بڑھ گیا ٹائم اینڈ پلیس دونوں تبار سے آپ کا کو کوریج بڑھ گیا آپ یہاں ایک بیان ہو گئے اس کو ریکارڈ آپ نے کیا اس کو آپ امریکہ افریقہ نہ جانے کہاں کہاں انٹارکٹیکا کہیں بھی بھیج سکتے بھائی آپ کا کوریج بڑھ جاتا ہے ایک بات کسی منٹ میں ایک گھنٹہ میں کہیں ہو رہی ہے آپ اس کو پوری دنیا میں پھیلا سکتے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ کا کوریج بڑھ جاتا ہے اسی طرح سے تیسری بات یاد رکھنے کی ہے کہ آپ اگر سوئے باطل نہیں ہے سونے کے لیے بنائی اگر آپ سوئے ہوئے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ باطل سویا ہوا ہے باطل جاگ رہا ہے پہلے باطل کے پاس سماج میں اسلام کے خلاف باتیں پھیلانے والے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوشش کرنے والے سماج میں بے حیائی کو عام کرنے والے ڈرگ ایڈکشن کو عام کرنے والے سماج میں کمیونل جھگڑے پیدا کرنے والے سماج کے اندر برائیاں عام کرنے والے ये सोए हुए नहीं है आप अगर सो जाएं तब भी ये 24-7 ये काम कर रहे हैं टेलीविजन नेटवर्क चल रहा है आठ आठ घंटे से बराबर वो चैनल रिपीट हो रहे हैं 24 घंटे में हर वक्त कोई ना कोई टीवी के सामने बैठा है हर वक्त कोई, कोई ना कोई इंटरनेट पर बैठा हुआ है हर वक्त कोई ना कोई व्हाट्सएप पे बैठा हुआ है हर वक्त कोई ना कोई, कोई, कोई, कोई, कोई, कोई, कोई, कोई चैट रूम्स में बैठा हुआ है تو اہلے باطل چوبیس گھنٹہ کام کر رہے ہیں وقت بدل بدل کے ڈیوٹی بدل بدل کے اگر آپ نہیں ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی کر رہا ہے اگر صحیح کے لیے آپ استعمال نہیں کرتے ہیں وہ غلط کے لیے استعمال ہونے والی ہیں اب آپ کی مرضی آپ کریں یا نہ کریں لیکن آپ کے گھر تک باطل آنے والا ہے آپ نیوز پیپر کھولیں باطل آئے گا اس میں آپ ویب سائٹ اوپن کیے باطل آئے گا اس میں آپ واٹس استعمال کر رہے ہیں آپ کچھ بھی کریں آپ تک باطل پہنچے گا کیونکہ باطل ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے باطل یعنی فالس فوڈ گمراہ کرنے والے گمراہی کو پھیلانے والے ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے میں تو کہیں نہیں جاتا رہو. میں گھر میں بیٹھتا اپنے میں گھر میں بیٹھتا کدھر جاتا نہیں گمراہی کا رستہ ہی نہیں میں گمراہ ہونے والا نہیں کیوں میں کہیں نہیں جاتا اچھا گھر میں بیٹھ کے کیا کرتا پورے براؤزنگ کرتا اچھا تیرے کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں جب سب تیرے گھر میں آ رہے تو تیرے کو جانے کی ضرورت کیا ہے بولے تھوڑا بور ہو گیا تو ٹھیک دیکھتا ہاں تو سونے پہ سو آگا ہو گیا توی. نور نائلا نور اور کروڑ پہ کیا کرتا واٹس ایپ بس ون ٹو تھری ہو گیا تیرا کام تمام اس میں اگر تیس بک بھی جوڑ دیا اور جوڑ دیا تو پھر تو گیا تو, تو آپ اگر حق کے لیے ٹیکنالوجی استعمال نہیں کر رہے ہیں جو اس کو باطل کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ آپ تک پہنچیں گے چاہے آپ ان سے بھاگیں تو کیوں نہ اس ٹیکنالوجی کو ہم صحیح کے لیے استعمال کریں اگر اس کو ہم صحیح کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک اورا کاغذ ہے کوئی اہل حق بھی ہیں اہل باطل بھی ہیں اب کاغذ اہل باطل کے ہاتھ میں جائے گا وہ اس کے اوپر کیا کرے گا خرافات کرے گا اگر وہی کوڑا کاغذ اہل حق کے ہاتھ میں آئے اس پہ کوئی خیر کی بات آئے گی اب کون استعمال کرتا اس کی مرضی لہذا ٹیکنالوجی اگر آپ استعمال نہیں کر رہے اہل باطل استعمال کر رہے ہیں اس کو کتنے مشنریز ہیں کتنے سماج میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والے کام کر رہے ہیں ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں اگر آپ نہیں کریں گے دوسرا اس کو استعمال کرے گا لہذا آج یہ ہمارے لیے ضرورت پیدا ہوگئی کہ ہم کو کرنا پڑے گا میڈیا کو ہم کو استعمال پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا میڈیا ہمارے پاس ہیں اس کو ہم کو خیر کے لیے سماج میں بھلائی پیدا پھیلانے کے لیے اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں اس کی اہمیت کیوں ہے اور کس اعتبار سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر ایک اقوام عالم پر قرآن و سنت سے اتمام حجت ہماری ذمہ داری قیامت کے دن ہماری پوچھ ہونے والی کہ تم نے دوسری قوموں تک اسلام کا پیغام کیوں نہیں پہنچایا ان کا حق تھا ان کا رائٹ تھا ان کا پیدائش حق ہے کہ ان کو معلوم پڑے کہ اسلام کیا ہے تم نے کیوں پھیلایا نہیں اس کیوں عام نہیں کیا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قرآن میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے اے نبی آپ کہیے کہ میری طرف اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رویل کیا ہے وحی اس کی نازل کی ہے کیوں لی ام دیرا کمبی و منگ بل لیگ تاکہ میں خود تمہیں اس قرآن کے ذریعے سے آنے والے خطرے سے باخبر کر دوں کہ اگر تم اچھی زندگی نہیں گزارو گے تو دنیا میں بھی بگاڑ آئے گا اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی عذاب ہوگا تاکہ میں تمہیں خبردار کر دوں خود امدے رکھوں بھی ہی اور اس کو بھی خبردار کر دوں جس تک یہ قرآن پہنچے تو معلومات کہ دعوت کے دو مرحلے ہیں ایک تو وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں مل کے کسی سے بات کر کے اس کو قرآن سمجھائے یہ پہلا مرحلہ ہے لیکن پھر آپ کسی تک نہیں پہنچ سکتے آپ نے قرآن اس تک پہنچا دیا تو بھی اس تک حجت تمام ہو گئی کوئی بول نہیں سکتا کہ میرے پاس تمہارے نبی نہیں آئے تو میرے لیے اسلام ضروری نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود پہنچ کر دعوت دینا ضروری نہیں ہے اگر آپ جو کتاب لائے ہیں وہ کتاب بھی اگر کسی تک پہنچ جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے اس میں کیا پیغام ہے تو اس تک حجت تمام ہو گئی اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا لم ذرا کم تاکہ میں خود ان پرسن میں اس کو خبردار کر دو اس قرآن کے ذریعے سے اور اگر میں نہیں پہنچ پایا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچ پائے اگر صرف قرآن پہنچتا ہے اور وہ اس کو سمجھتا ہے صرف پہنچنا نہیں بلکہ آپ عربی میں دے دیے اس کو اس کو عربی نہیں آتی ہے. نہیں اس کو اس کی لینگویج میں آپ نے پہنچا دیا اور اس نے اس کو پڑھا اور اس کو سمجھا تو اس پر حجت تمام ہو گئی اس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچنا ضروری نہیں ہے لیکن میرا کمب ہی و تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو خبردار کر دوں اور اس کو بھی انڈائریکٹلی جس تک یہ قرآن پہنچے امن بلک معلوم ہوا کہ قرآن کا پہنچنا بھی اتمام حجت کا ایک حصہ ہے اتمام حجت اس پر اللہ کی دلیل ثابت ہو جانا کہ تیرے تک قرآن تیرے تک اسلام پہنچا ہے تیرے تک حق کا پیغام پہنچا ہے تجھ تک حق بات پہنچی ہے تو یہ امن بلک کا حصہ ہے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کہاں تک اسلام کا پیغام پہنچا سکتے ہمارے ہاتھ میں ہے آپ جا سکتے افریقہ میں آپ جا سکتے انگلینڈ میں آپ جا سکتے ملکوں میں ملیشیا میں انڈونیشیا میں نہیں لیکن اللہ رب العالمین نے آج ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ کے لیے پوسیبل کیا ہے آپ کے لیے اس بات کا امکان پیدا کر دیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ اسلام کی بات کو دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچا سکتے ہیں اگر ہم اس کو استعمال نہ کریں تو ہم نے اللہ کے پیدا کیے ہوئے موقع کو ضائع کر دیا اور اس نعمت کو ضائع کرنے کے اعتبار سے ہماری قیامت کے دن پوچھ ہو سکتی ہے تم ملطم نئی قیامت کے دن جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی لہذا یہ ٹیکنالوجی کی نعمت جو اللہ رب العالمین نے آج ہمارے لیے پیدا کی ہے یہ ہمارے لیے آسانی ہے ہم اس آسانی کے ساتھ دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچا سکتے ہیں لیکن اگر ہم نہ کریں تو اب ہمارے لیے اللہ کے آگے جواب دہی کا معاملہ ہے کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیوبل شاہد الغ حجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود صحابہ بھی تھے آپ نے خطبہ دیا آپ نے کہا جو یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ جو غائب ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دیں الشاہد جو موجود ہے الغائب جو یہاں پہ موجود نہیں ہے تو جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ میری بات کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں کیوں شاہد آسا من ہوا او رہو من اس لیے کہ جو موجود ہے بہت ممکن ہے وہ کسی ایسے تک اس پیغام کو پہنچا دے جو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا اور اس سے زیادہ اس کو سمجھنے والا ہو مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے ایک آدمی ہے جو اتنا پڑھا لکھا نہیں اتنا انٹلیکچل نہیں ہے اور بہت زیادہ ماہر یا کچھ اس کے اندر بہت بڑی صلاحیت نہیں ہے اس آدمی نے کیا کیا کسی نے اس کو سمجھایا بھائی اسلام کا پیغام پہنچانا چاہیے وہ گیا ایک لائبریری میں کسی عالم سے ملا کہا مول صاحب کون سی کتابیں دینا چاہیے کسی کو اگر ہم دیں تو دیکھو یہ کتاب, یہ کتاب یہ کتاب یہ کتاب قرآن کریم فلان یہ اتنا حصہ سلیکشن ایک سیٹ بتا دیا اس نے اس نے لیا کتنا خرچہ آیا ایک سو روپیہ دو سو روپیہ سو روپیہ سیٹ بنا اچھا رابط کیا گفٹ پیک اور ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جنہوں نے اس کے گھر میں بچے کا علاج کیا تھا تھینک یو بولنے کے لیے ایک مٹھائی کا ڈبا اور اس کے ساتھ میں کتابوں کا سیٹ اس نے اس ڈاکٹر کو لے جا کے دے دیا یہ کیا ہے مٹھائی ہے یہ کیا ہے یہ میری طرف سے محبت کا تحفہ آپ کو ہے ٹھیک ہے موقع ملا تو پڑھیے اوکے اب ڈاکٹر نے دیا اس کو مٹھائی بھی کھایا گھر والوں کو بھی کھلایا اور کتاب لے جا کے اپنی شیلف میں رکھا کسی دن اس کو ایسے ٹائم ملا کچھ کام نہیں تھا نکالا نہیں کیا ہے کیا پڑھا پہلی بات سے اچھا لگا دوسری حدیث تیسری آیت چوتھی پانچویں آیت پڑھتے پڑھتے اچھا لگا ارے تو میرے سارے سوالات کا جواب مل رہا ہے اس کا دوسری کتاب اٹھایا پڑھا انٹرنیٹ پر سرچ کیا اسلام کے کی بارے میں پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا, گیا اس کے دل میں آ یہ تو میں پچاس سال سے ڈھونڈ رہا ہوں یہی تو چیز ہے جس کو میں تلاش کر رہا اب جا کے مجھ کو ملا اس کا دل واقعی اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوا نیا دھویا تھوڑا فریش ہوا آس پاس پڑوس میں جا کے کوئی جو ہے مسجد میں جا کے پوچھا بیٹھا وہاں پہ جا کے مجھ کو تمہارے مولوی صاحب سے بات کرنا ہے کیا بات ہے وہ بس مجھ کو پوچھنا ہے کوئی سوالات گیا بات چیت کیا اس موریہ صاحب نے اچھے سے سمجھا دیا وہ بھی پڑھے لکھے اچھے جانکار اس کے دل میں بات آئی کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اس کی مرضی ڈاکٹر ہے پڑھا لکھا ہے کوئی زور زبردستی نہیں موجود دیکھو بھائی تم ہم کو پھزائیں گے کچھ بھی کریں گے نہیں نہیں میں ڈاکٹر ہوں بھائی میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو اسلام اس نے دل سے قبول کر لیا اور کہا میں اکیلا نہیں میری بیوی بھی میرے ساتھ اس ڈسکشن میں تھی وہ بھی اس کو بھی لا سکتا ہوں کہا میں آپ کے گھر پہ آ جاتا ہوں چلیے آپ کو کھانا وانا بھی ہوگا دعوت بھی ہوگی اور بات چیت بھی ہوگی پوری فیملی مسلمان ہے ایسے کتنے کیسز ہو چکے ہیں ایک عام آدمی جس کو کچھ معلومات نہیں ہیں موٹی موٹی معلومات ہیں لیکن تھوڑا سا اس نے محنت کر دی اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے زمین میں بیج اس نے ڈال دیا زمین باقی کام کرے گی ضروری نہیں کہ تم بہت ایکسپرٹ کسان ہو زمین اپنا کام کر تو بیج زمین میں ڈال تو صحیح ایسے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بڑے بڑے لوگوں کی ہدایت کا راستہ ہموار کرتا ہے کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کیوں نہیں کرتے سستی ہم کچھ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا ہم نے پورا ٹینڈر لیا ہے سستی کا ہم کہاں نہیں ہے ولیمہ کھانے میں ہیں آپ ولیمہ کھانے میں ہم سست نہیں ہیں ہم جائیں گے دور کا سفر کر کے جائیں گے گاڑی پہ جائیں گے پیٹرول کٹ کر کے جائیں گے کھائیں گے ہم اور جیب میں سے کچھ نکال کے بھی بہت سارے لوگ آپ دیکھیے دعوتوں میں جاتے ہیں جیب میں سے لیموں نکالتے ہیں دالچے میں ہاں اس سے ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اس کا کتنا اہتمام کھانے میں مسلمان جتنا ایکسپرٹ ہے اگر اس دعوت میں جتنا ایکسپرٹ ہے کھانے کی دعوت میں اتنا دین کی دعوت کی فکر کرنے لگ جائے دنیا کا حال بدل جائے گا کھانے کی دعوت میں جتنا فکر کرتا ہے جتنا اہتمام اس ہے اتنا اگر دین کی دعوت میں کر لے دنیا بدل جائے گی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے بتلایا بہت ممکن ہے ایک آدمی سن کے بعد دوسرے تک پہنچا دے وہ ایسے تک پہنچا سکتا ہے جو واقعی بہت لائق انسان آپ نے ایک آپ کو میسج آیا آپ نے کسی اور کو ڈال دیا وہ پہنچتے پہنچتے کسی ایسے انسان تک پہنچ گیا جس کی زندگی بدل گئی بائے آپ کو سواب ملے گا نا آپ کو سواب ملے گا آپ نے کوئی محنت نہیں کی تھی آپ نے فارورڈ کیا لیکن تحقیق کے ساتھ فارورڈ کریں آج کل آل فال ہر میسج آدمی فارورڈ کرتا ہے تو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں چاہے آپ صلاحیت مند نہ ہوں آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموں کو خط لکھے یہ اس زمانے کی میڈیا کی خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال کیا ان سے مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرادہ صبح علا کسرا ویسرا و نجاشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ آپ خط لکھیں کسرا کو کیسر کو اور نجاشی کو ایران کے حاکم کو روم کے حاکم کو اور سیریا کے حاکم کو خط لکھنا اسلام کے لیے اسلام کی دعوت کا خط لکھیں فَقِيلَ إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بخم <بِخَاتًا> لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی بھی خط بھیجا جاتا ہے نا تو جو رائل خط ہوتا ہے اس کے اوپر ایک سیل ہوتی ہے اگر سیل نہیں ہوگی اس کے اوپر اگر سٹیمپ نہیں ہوگا تو پھر وہ اس کو ویلیو نہیں دیتے ان لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بھی <بِخَاتًا> کہ یہ جو بادشاہ ہیں ان کے پاس کوئی خط جاتا ہے تو اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے وہ آتورائز نہیں مانا جاتا ہے جب تک کہ اس پہ کیا ہو سیل نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم خاتمن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے ایک ایسی انگوٹھی بنواؤ جس سے سٹیمپ لگایا جا سکے اور وہ انگوٹھی کیسی تھی فب وہ چاندی کی انگوٹھی تھی کیونکہ مرد کے لیے سونا کیا ہے آرام ہے لیکن چاندی جائز ہے تو آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس کا ساتم جو ہے وہ کیا تھا چاندی کا تھا وہ نچی ہی محمد الرسول اللہ اور اس چاندی کی جو انگوٹھی کا جو یعنی اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں آپ نے کیا کیا محمد اور رسول اللہ محمد الرسول اللہ اس میں لکھوایا کہ اس کو سیل لگائی جائے پھر اس پہ کیا ہے محمد الرسول اللہ کی سیل اس پہ ہوں یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو بھی میسج بھیجے حکومتوں کو آپ نے میسج بھیجے اور لوگوں نے کہا کہ وہ ایکسپٹ نہیں کریں گے تو آپ نے اس کا اتنا اہتمام کیا آپ کو انگوٹھی کی کوئی ضرورت نہیں لیکن آپ نے ان کے لیے انگوٹھی بنوائی اور اس پر محمد رسول اللہ کا نقش بنوایا جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں جو کرائیٹیریا تھا ایکسیپٹیبلٹی کا جس کی بنیاد پر لوگ قبول کرتے تھے پیغام کو وہ پیغام کا جو معیار تھا آپ نے اس کو اختیار کیا تاکہ وہ ایکسپٹیبل بنے آپ سوچیں کتنا اہتمام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوگ یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے کیا کیسے ایکسیپٹ کریں گے اس پہ اسٹیمپ ہونا چاہیے بناؤ لا انگوٹھی لاؤ انگوٹھی بناؤ انگوٹھی بنا کے اسٹام لگا کے بھیج دیں گے اس کو تو اسی بات معلوم ہوتی ہے کہ دائی کو اپنے دور کے پیمانوں کا علم ہونا چاہیے جس لیول سے وہ لوگ ایکسپٹ کریں گے اس لیول سے دعوت دینا چاہیے کہ جس بنیاد پر دعوت مقبول ہوتی ہے اس بنیاد کو لے کر بشیر سے کہ اس میں کوئی منکر نہ ہو تو یہ دائی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے زمانے کے پیمانوں کو وہ جانتا ہو کہ کس بنیاد پر دعوت مقبول ہوتی ہے اس بنیاد پر لوگوں کے پاس بات مانی جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر آج پڑھے لکھے لوگ ہیں سائنس آج کی آج کی بہت بڑی ضرورت ہے آپ اسلام کی دعوت کو سائنس کے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ اسلام کو قابل قبول بتلاتے لوگ مانیں گے اسی طرح سے آپ اور بھی باتیں ہیں آپ اس کو یعنی انداز میں مثال کے طور پر زبان ہے اب آپ اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں لوگ انگلش جانتے ہیں انٹرنیشنل لینگویج ہے اب آپ کو انگلش نہیں آتی تو کیسے آپ بات کر سکتے ہیں آپ کو انگلش ان کے لیے سیکھنی پڑے گی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ان کے لیے انگریزی زبان سیکھنی پڑے گی ان کے پیمانے کو اپنانا پڑے گا تاکہ آپ دعوت پہنچا سکو تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سیم بنوایا اور اس کو لگا کے دعوت بھیجی اس سے دو باتیں معلوم ہوتی خطوط بھیجے آپ خود نہیں گئے لیکن خط بھیجا آپ نے یہ ذریعہ استعمال کرنا میڈیا استعمال کرنے کے لیے اصل اور بنیاد ہے دوسرے یہ کہ آپ نے ان کے لیے خصوصی اہتمام یہ کیا کہ جس بنیاد پر وہ قبول کرتے ہیں اس بنیاد کو آپ نے اختیار کیا تاکہ ہاں ہمارا پیغام ان کے نزدیک قابل قبول بنے تو اس حدیث سے دونوں باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں مزید یہ کہ جو کام آسانی سے ہو سکتا ہے خامخواہ کی محنت آپ کیوں کریں مثال کے طور پر آپ ایک پیغام پہنچا سکتے ہیں تو آپ چل کے جا کے دعوت کیوں دیں آسانی کا پہلو اس میں ہے تو آسانی کیوں اختیار کی جائے کہ ایک وقت میں جب آپ پچاس لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں تو آپ ایک ایک ایک ایک, ایک کریں گے آپ کا ٹائم بھی جائے گا اور آپ کے لیے پاسبل بھی نہیں ہے تو میڈیا کا استعمال کرنا آسانی کو بھی چننا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین عمرعین الا عصد عی اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں میں تھے دو چیزوں میں تھے بین عمرعین جب آپ کو اختیار کرنا ہوتا تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار کرتے ہیں اللہ آقاد عی جب دو چیزوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چننے کا اختیار دیا جاتا تو آپ کیا کرتے دونوں میں سے آپ کس کو چنتے ایسرہما دونوں میں سے جو آسان ہوتا ہے ہاں مگر وہ آسان گناہ والی چیز نہیں ہونا چاہیے اگر وہ گناہ والی چیز ہوتی تو ان کا نہ اسمن کا نہ اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے کیا رہتے دور رہتے ہیں مثلا اگر کوئی کہے بھئی دعوت کو پہنچانے کے لیے آج بہت سارے لوگ چاہے وہ کرسچنس ہوں یا چاہے وہ کوئی اور میدان کے لوگ ہو اپنی دعوت پیش کرتے ہیں بیک گراؤنڈ میوزک رہتی ہے اس کے ساتھ میں تو ہمارا بھی کوئی پیانو دے کے بٹھا سکتے ہیں ہاں کوئی ہمارا آدمی ڈرم پیچھے لے کے بیٹھا دم, دم دم دم دم بجا رہا ہے اور ہماری دعوت چل رہی ہے آ رہے ہیں تو ان کے لیے ڈرم بج رہا ہے اور بیک گراؤنڈ میوزک آ رہی کہ کوئی بادشاہ آ رہا جیسے ہم کر سکتے ہیں نہیں آپ آسان کو چنتے لیکن اس میں کیا نہیں ہونا چاہیے کن اسمن اس میں گناہ نہیں ہونا چاہیے آپ گناہ ہوتا آپ سب سے زیادہ اس سے کیا رہتے دور رہتے ہیں اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آج پیدا کی ہیں دعوت کے لیے ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے یہ آسانیاں ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہیں اور ہم پر اللہ کی طرف سے ایک حجت بھی ہے ہم نہیں بول سکتے اللہ کون جائے گا چین میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے اچھا تو نہیں جا سکتا لیکن تو دعوت پہنچا سکتا ہے آج اگر وہ بھی نہیں کرے گا تو تو پھر قیامت کے دن تو کیا کیسے جواب دے گا اللہ کو خاص طور سے وہ لوگ جو دین کی دعوت کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آج اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں پیدا کی ہیں دعوت دین کے سلسلے میں اگر ان آسانیوں کو استعمال آدمی کرتا ہے تو دعوت کا فروغ اور دعوت کے عموم میں اس کے لوگوں میں عام کرنے کے لیے بہت بڑی طاقت مسلمانوں کے پاس آ سکتی ہے اسی طرح سے مدعو کے لیے بھی اس میں آسانی ہے آج دیکھیے آج لوگوں کے ہر ایک کے پاس موبائل فون ہیں انٹرنیٹ ہر ایک استعمال کر رہا ہے اور جس کو آپ کہیں گے ایز آف ایکسس لوگوں کے لیے آسانی سے اس تک پہنچنا آج لوگوں کے لیے آسانی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے آج آدمی دین کی کسی بھی چیز کے بارے میں معلوم کر سکتا ہے تو لوگ آسانی چاہتے ہیں لوگ آپ تک چل کے کیوں آئیں گے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اسلام کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگ خاص طور سے جی غیر مسلم جو لوگ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ ان کو مسجد میں بلاؤ گے وہ نہیں آئیں گے ڈر کے نہیں آئیں گے آج دور ایسا ہے لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ اسلام کے بارے میں گوگل آؤٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ گوگل استعمال کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں اگر آپ کا ویب سائٹ نہیں ہے اس پر غلط لوگوں کی ویب سائٹ ہے تو وہ لوگ اس کے ذریعے سے اسلام کے بارے میں معلوم کریں گے آپ کا صحیح آپ کی صحیح معلومات اس پر ہونا چاہیے اویلیبل لوگوں کے لیے نہیں تو غلط لوگوں کو بتائیں گے تو آج لوگ آسانی چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو اشعری رضی اللہ اشعلی کو بھیجا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور نے جبل کو یمن بھیجا اور آپ نے نصیحت کیا کی ادعو الناس لوگوں کو بلاؤ لوگوں کو دعوت دو وہ بد شیرہ تو لوگوں کو رغبت دلاؤ نفرت مت دلاؤ لوگوں کو اٹریکٹ کرو ریپل مت کرو لوگوں کو قریب کرو دور مت ایسا انداز اختیار کرو کہ لوگ قریب آئیں دور نہ جائیں بد ولا والا تو نہ فرا وہ تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو مشکل نہیں ایک آدمی یہاں سے چل کے جائے مکہ اور مکہ جا کے اسلام کے بارے میں معلوم کرے کون جائے گا جائے گا کوئی ہے تیار جانے کے لیے نہیں. ایک آدمی آج بہت مشکل ہے اسلام کے بارے میں تم کو اسٹڈی کرنا ہے اسلام معلوم کرنا ہے تم وہاں جاؤ کوئی نہیں جائے گا لیکن اپنے چاہتا ہے آدمی کے گھر کے تمہارے اسلام کا اسلام کو معلوم کرنا ہے تم کو ہماری لائبریری میں آنا پڑے گا نہیں آتے نہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے چیک کرے گا اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ تحقیق کرے گا اس کے لیے اگر آپ آسانی پیدا کر دیں یہ ہمارا لنک ہے بھیج رہا ہوں چیک کرو آج بہت آسان ہو گیا ہے کہ آپ اسے کہیں ٹھیک ہے آپ کا موبائل نمبر دو یہ لو اس پہ آپ کو میں واٹس ایپ پہ یا ایس ایم ایس کرتا ہوں ایک لنک بھیجتا ہوں جو بھی ٹاپک پہ آپ کو معلوم کرنا ہے اس سب اس کے اوپر ہے آج آسانی سے وہ گھر میں بیٹھ کے اسلام کے بارے میں معلوم کر سکتا ہے اس کے لیے آسانی ہے آپ کے لیے بھی آسانی ہے تو وہ اپنے گھر میں رہ کے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے اگر آپ آپ کے پاس سی ڈی ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس ویڈیوز یا آڈیوز آپ کے پاس ہیں آپ اس کو دے رہے ہیں یا اپنے گھر میں بیٹھ کے معلومات حاصل کرو اسلام کے بارے میں اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں وہ چاہتا ہے کہ آسانی سے ملے آج لوگ گھر میں بیٹھ کے فون کر رہے ہیں پیزا وہ لا کے ہوم ڈیلیوری بریانی ہوم ڈلیوری آج لوگ گھر میں بیٹھ کے منگا رہے ہوٹل والے ہی کر رہے ہیں ہوم ڈلیوری بلکہ تقریباً چیزیں گھر پہ آ رہی کپڑے جوتے انڈے آپ سوچئے آپ کو تعجب ہو رہا ہے آپ جا کے پوچھو کسی سے فلپ کارٹ سے انڈے بھی آتے ہیں اور وہ اچھے ہوں گے کہ برے آپ کو نہیں مازم. اس میں مرغی نکلیں گے مرغا نکلے گا نہیں معلوم لیکن آپ اگر چاہیں تو آج دیکھیے دنیا یہاں تک سروس سروس آپ کے گھر تک لا کے دیں گے آپ بزنس والے بزنس والے اتنا ترقی کر چکے ہیں کاش کہ ہمارا دعوتی شعبہ اتنا ترقی یافتہ ہوتا ہے آپ خالی ہم کو فون کرو ایک گھنٹے میں اگر نہیں آئے تو پیسہ نہیں لیں گے پیزا والے گرم گرم اگر نہیں ہے ٹھنڈا ہو گیا پیسہ نہیں لیں گے آپ سے ہم میک ڈونلڈ پوچھیے یعنی آج آج دنیا والے کتنا نہیں کر رہے ہیں اور ہم لوگ کون جاتا ہوں? ہمارے یاد دعوت کا شعبہ ہمارا دیکھیے ایسا چوپٹ ہے اللہ تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کو گھر پہ لا کے دو ہم کو گھر پہ چاہیے تو آج لوگ آپ ہی چاہتے ہیں سستی کا دور ہے مسلمانوں میں ڈبل سستی ہے تو ایسے دور میں ہم آسانی سے اسلام لوگوں تک پہنچانے کے وسائل استعمال کرتے ہیں تو کامیابی ہو سکتی ورنہ مشکل ہے تو ازان کتنے بجے ہے ہو گئی ازان سواٹ کی ازانے آج کی جمع سواٹ کی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے کافی ہے تو اس لیے آج کے اس دور کی ضرورت ہے کہ ہم میڈیا کا استعمال کریں لیکن اس میں یاد رکھیں کہ دیکھو ابھی تو بیان میں بھی ہو گیا میڈیا تو اب صبح سے شام تک ماں باپ بول رہے بیٹا پڑھے گا کب بولے میں میڈیا استعمال کر رہا ہوں دعوت کے لیے فیس بک واٹس ایپ یہ وہ پڑھائی چھوڑ کے نوجوان اس میں نہ رکھے بی بچے گھر میں رو رہے ہیں یہ بیٹھا واٹس ایپ کے اوپر ایسا نہیں کریں اس کا ایکسٹریم پہلو بھی ہے اس سے بچیں آپ اس کو صحیح ڈنگ سے استعمال کریں صحیح طریقے سے استعمال کریں حدود میں استعمال کریں اور اس کو دعوت کے لیے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ ایک بہت بڑے رقبے تک اسلام کی دعوت پہنچا سکتے ہیں انٹیلیجنٹلی اگر آپ اس کو کرتے ہیں کسی کی رہبری میں آپ کریں یہ نہیں کہ عورتوں کا گروپ واٹس ایپ کا اس میں آپ بھی کیا تم بولے کچھ بھی مسئلہ آ تمہیں بتانے کے لیے نہیں فیس بک پہ آپ کی جتنی بھی فرینڈس ہیں کیا ہیں فرینڈنیا ہیں سب دوست سب لڑکیاں آپ کی بولے نہیں نہیں وہ دوسری جگہ جائیں گے نا گمراہ ہو جائیں گے میں ان کو دعوت دے رہا دعوت دیتے دیتے ہاں رشتے والے رشتے بھی شروع ہو گئے تو یہ نہیں ہونا چاہیے جی. فتنے بازی ہے بچیں اس نے اس سے, سے منع کیا ہے لیڈیز لیڈیز کو ہینڈل کریں گے جینٹس جینٹس کو ہینڈل کریں گے. ایسا رکھو ورنہ دعوت دیتے دیتے دوسری دعوت شروع ہو جاتی ہے شیتان بہت خطرناک ہے آپ بولیں گے نہیں نہیں میں ایسا نہیں تا نہیں تیرے کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کیوں کیونکہ تو اپنے بارے میں کانفیڈنٹ ہے جو اپنے بارے میں ڈرتا ہے اس کو کسی کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے بارے میں ایک دم کانفیڈنٹ ہے اس کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے اس کو زیادہ بچانے کی ضرورت ہے کچھ نہیں ہوتا آج چھوڑ کے گاڑی چلا رہا خود تو اس بارے میں میڈیا کا صحیح استعمال بھی کریں اس بارے میں فتنوں سے بھی بچیں اقوات اور سب کے